بسم الله الرحمن الرحيم باب وكيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باپ قائم فرمایا کہ باب و کئی فقانہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی اس میں تین حدیثیں امام تر وزیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں سب سے پہلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرود سردم حاضہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے ولاکن کان یا تک بے کلام فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت واضح ہوتی تھی اور جدا جدا حروف ہوتے تھے یکفل منجلا سلئی بیٹھنے والا آسانی کے ساتھ اسے محفوظ کر لیتا یہ یعنی جلدی جلدی گفتگو آپ نہیں فرمایا کرتے بلکہ بہت واضح ٹھہر ٹھہر کر تاکہ مخاطبین اچھی طرح بات کو سمجھ جائیں اس طرح آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ہمیں آشا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی باتیں کرتے ہو آقال اصلاۃ السلام کا جو کلام مبارک تھا آپ کی جو گفتگو تھی وہ اس طرح جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے آپ گفتگو فرماتے تھے اور سامنے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیتے تھے دوسری حدیث سیدنا نانا صف مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلیمہ صلاحسن آپ کسی بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے لتوں پلان تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات آپ تین دفعہ ارشاد فرماتے بلکہ کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی اور اسے دوبارہ دہرانا وہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ بعض دفعہ ضرورت کے موقع پر اس بات کو دوبارہ اور تیسری دفعہ تین دفعہ تک آپ دہراتے تھے تین دفعہ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہر شخص اچھی طرح سمجھ, سمجھ لے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو دائیں طرف بیٹھنے والوں کو بائیں طرف اور سامنے والے تینوں کو بات اچھی طرح سمجھ سمجھا دی جائے تو یہ آپ کی عادت مبارکہ کی بھی تھی کہ بعض دفعہ آپ کوئی چیز وہ سمجھانا چاہتے تو اسے تین دفعہ بھی آپ دہراتے تھے تیسری حدیث حضرت ابو اعلی رضی اللہ تعالیٰ سے ہند بن ابی اعلی ہند بن ابی اعلیٰ سے ہند بن ابھی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ پہلے بھی شروع میں گزر چکی ہے سیدا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو ہند بن ابی حالا سے پوچھا اور یہ اقال اثرات والسلام کا جو حلیہ مبارک تھا بیان فرماتے تھے تو میں نے کہا کہ صفلی منطقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخالی اصلاۃ والسلام کی جو گفتگو مبارک تھی وہ کیسے ہوتی تھی آپ اسے واضح فرما تو ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک بڑا حصہ شروع میں گزر چکا ہے اس کا یہ باقی حصہ یہاں پر امام تر مزیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے ماموں ہند بن ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان متواصل الاحزان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مغموم رہتے تھے متواصل کا مطلب ہے متواتر لگاتار غمگین رہتے تھے دائم آپ مسلسل کسی گہری فکر میں رہتے گہری سوچ میں رہتے تو ظاہر ہے اپنی امت کے متعلق آپ سوچتے رہتے تھے اور اس میں آپ امت کے بارے میں غمگین بھی رہتے تھے تو اکثر دیکھنے والے دیکھتا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ہیں اور آپ پریشان اور غمگین نظر آتے لئ ست لہو راہا, کبھی آپ کی بے فکری نہیں ہوئی ہے کہ آپ بے فکری سے بیٹھے ہوں بلکہ آپ مسلسل کسی گہری سوچ میں اور اپنی امت کے بارے میں اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتے تھے اور بعض دبا اپنی امت کے بارے میں آپ کسی گہری سوچ کے اندر ہوتے طویل و سخت اور آپ لمبا عرصہ خاموش رہتے کافی دیر آپ خاموش رہتے اور وہ خاموشی بھی اسی میں ہوتی تھی اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں غور کرنا اور اس کے بعد اپنی امت کے بارے میں سوچنا لا تکل مفی غیر حاجہ آپ بغیر ضرورت کے آپ کلام نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ زیادہ تر آقال سرات وسلم سرتلام خاموش رہتے تھے یفط الکلام و بے اشداقی ہی آپ جب کوئی بات شروع فرماتے یا اسے ختم فرماتے تو بے اشداقی ہی مکمل بات ارشاد فرماتے یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی اشارہ دے دی ہلکی سی بات کر لی کچھ لوگ سمجھ جائیں کچھ نہ سمجھے اشداق کا مطلب ہوتا ہے مکمل واضح طور پر آپ بات ارشاد فرمایا کرتے ویتکلم <عِلْكَلِم> اور آپ گفتگو فرماتے تھے جامع کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو آپ کو عطا کیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ عورتی تو جوام الکلم مجھے جامع کلمات چنانچے دو دو الفاظ کی ایسی احادیث ہیں جس کے اندر بہت گہرے مفاہیم ہیں کہ دو لفظ ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ معنی چھپی ہوئی علماء نے اس سے بعد کہ ہر زمانے میں درجنوں مسائل ان دو لفظوں سے ثابت لی مثلا انم الاعمال و بِن بنیات اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں دو لفظ ہیں اس سے درجنوں مسائل علماء نے ثابت لی اسی طرح اثرات اسلام کی بے شمار ایسی حادث ہیں جو دو الفاظ پر تین الفاظ پر مختصر ترین ایک ایک جملہ ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر بہت زیادہ گہرے مفہوم ہیں اس کی جب تشریح کی جاتی ہے تو کئی کئی صفحات اس میں کتابوں کے بھر جاتے ہیں تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ یت و بے جوام آپ جامع بات ارشاد فرمایا کرتے تھے جامع کلمات مختصر بات کے اندر بھی بہت گہرے علوم ہوتے تھے اور یہ آپ کو معجزہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ جامع گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے کلام گصل آپ کی گفتگو بہت واضح ہوتی تھی لا فضول ولا تقسیر بہت زائد گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں بات کو پھیلا دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں مختصر سی بات ہوتی ہے اور بہت لمبی کر دیتے ہیں فضول گفتگو اس میں ہو جاتی ہے فرمایا ایسی بھی نہیں ہوتی ولا اور بہت کم بھی نہیں ہوتی تھی ایسی بھی نہیں ہے کہ مخاطب سمجھ ہی نہیں رہی اتنی مختصر بات کی کہ بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی پر میں ایسا بھی نہیں تھا بہت واضح کلام تھا لیس سخت مزاج نہیں تھے سخت گفتگو نہیں فرماتے ول المہین اور کسی کی اہانت نہیں فرماتے تھے کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے کسی کی بیشتی نہیں فرماتے کہ کسی شخص سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے فوراً اس پر ایسے کرنا ہے وہ اپنی بےزتی محسوس کرے بلکہ بعض دفعہ آپ کسی بات پر تمبیر فرماتے تو مخاطب کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک قائب کسی کا آپ ارشاد فرماتے کہ مام بال اقوام یہ فلون ہاں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے لوگوں کو کیا ہو گیا یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی بات کر يُعظم کوئی نعمت چھوٹی سی بھی ہوتی تھی آپ اسے بہت بڑا سمجھتے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے اللہ کی کسی بھی نعمت کو چھوٹا ہی سمجھے گی کچھ بھی نہیں بلکہ ہر نعمت کا اس کو ایک بڑی نعمت لا یم منہا شیئن کسی چیز کی برائی مذمت نہیں بیان کر غیران یم ذواقن ولا کھانے کی چیز کی خاص طور پر نہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور نہ بہت زیادہ مزمد، نہ مذمت فرما دی یار یہ کھانا اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں فرما دی. اور نہ بہت زیادہ تعریف کرنا کہ بالکل انسانی جو ہیرس اور خواہش اس سے محسوس ہوتی ہے وہ نہیں فرما دیتے دی. بعض اچھی بات اچھا فرما دیتے دی. لیکن بہت زیادہ کسی کھانے کی تعریف کرنا یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی ولا تو بہو ادنیا ولا ماکان اللہ دنیا کی کسی چیز پر آپ غصہ نہیں ہوتے تھے کسی دنیاوی نقصان پر دنیا کی کسی چیز پر آپ غصے ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تھا. دنیا آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھی نہ آپ کو یہ منصب دنیاوی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اس پر کبھی بھی آپ غصہ نہیں فرماتے سید نانے سے مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی دس سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا تو دنیاوی معاملات میں گھر والوں کو خادموں کو چوٹوں کو کسی کو آپ نے نہیں ڈانٹا البتہ یہ ہے کہ اذا تو الحق جب حق سے تجاوز کیا جاتا کوئی شریعت کے خلاف بات ہو جاتی تو لم یقم لغذ بھی پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا حتی ينتصر له یہاں تک کہ آپ اس سے انتقام لیتے اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کی جائے مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے چوری کی اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا تو اس کے خاندان کے لوگ آ گئے علیہ سلاط اسلام کی خدمت میں سفارش کے لیے اب انہوں نے سوچا کہ کس کو کہیں کہ وہ سفارش کرے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنما اقالات اسلام کے محبوب حضرت زید بن ہارسہ تھے آپ کے منہ بولے بیٹے تھے آپ نے ان کو آزاد فرمایا تھا منہ بولا بیٹا بنایا تھا ان کے بیٹے تھے اسامہ وہ آپ کو بہت زیادہ پس محبوب تھے تو کسی نے کہا اسامہ بن زید سے کہیں یا قالی سرات اسلام کی سے سفارش کر. کہا یا رسول اللہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹ تو آپ سخت ناراض ہو فرمایا یا اسامہ فی حد من حدود اللہ. آپ اللہ کی حد میں سفارش کر رہے کہ اللہ کے حکم میں سفارش کر رہے اتنا آپ نے ان کو ڈانٹا تو سارا فرماتے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ کی پراما تو آپ میرے لیے استفار فرمائے تو شریعت کے معاملے میں آپ غصے ہوتے تھے دنیا میں بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے آپ کسی پر غصہ نہیں فرماتے ولا غیب النفسی ہی اپنی جان کے لیے آپ کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے اپنے لیے ولان اور ذاتی انتقام نہیں لیتے بعض دفعہ کوئی منافق آ جاتا وہ کوئی سخت بات کر دیتا تو صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھتے آپ منع فرما دیں اپنی ذات مبارک کے لیے آپ نے کسی سے انتقام نہیں اذا اشارہ اشارہ بکفی ہی کل لحا جب آپ اشارہ فرماتے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے صرف اگلی سے ایسے اشارہ نہیں فرماتے تھے کیونکہ اس سے صرف تشاوت کے وقت آپ اشارہ فرماتے تھے باقی پورے ہاتھ سے اشارہ آپ فرمایا کرتے تھے کسی کی طرف بھی اشارہ فرمانا ویدا تاج بہا اور جب آپ حیران ہوتے تعجب فرماتے تو ہاتھ کو ایسے پلٹ دیتے ویداتحت اتسا بہا اور جب آپ گفتگو فرماتے تو اس میں ساتھ ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اشارہ فرمائے کرتے وغیرہ براحت یمنا بتنا ابہام آپ <الْيُسْرَة> آب بائیں انگوٹھے سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے اس کو مار تھے بعض دفعہ آپ گفتگو کے دوران بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس پر ایسے آپ اچھا فرمائے کوئی بات ایسے فرمانی ہو تو بعض دفعہ ایسے بھی آپ فرمایا کرتے صابۂ اکرام رضوان اللہ کیسے عظیم و شان لوگ تھے کہ قالیہ صلاحت السلام کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی یہ بھی کہ آپ بعض دفعہ یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا دائیں ہاتھ کی اس ہتھیلی پر ایسے آپ مارتے تھے یہ بھی صابۂ کرام نے ہم تک پہنچا دی وحیدہ غدا باشاہ جب آپ غصے ہوتے تھے تو چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے یہ آپ کا اعلیٰ درجے کی آپ کی ناراضگی ہوتی تھی کسی کی کوئی بات ناپسند ہو جائے تو آپ چہرہ انور دوسری طرف رخ موڑ لیتے غلط ہو اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو نگاہیں جھکا لیتے حیا کی وجہ سے آپ اپنی آنکھیں بند فرما لیا کرتے ہی زیادہ ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اکثر آپ صرف مسکراتے تھے اس سے زیادہ کھلکھلا کر ہنسنا یہ آپ ایسا نہیں فرماتے تھے آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بہت صرف معمولی سی مسکراہٹ اور اگلے باب میں آ رہے کہ مسکراہٹ آپ کی بہت زیادہ تھی اکثر آپ مسکراہ کرتے تھے یفتر حبل غمام اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک ایسے سفید ظاہر ہوتے جیسے اولے کی طرح چمکدار ہے دندان مبارک دان مبارک انتہائی سفید تھے تو اولوں کی طرح چمکدار دان مبارک آپ کے دندان مبارک نظر آتے یہ آپ علیہ السلام کی گفتگو حضرت ہند بن ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی اسی باپ کا دوسرا حصہ ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی کا تذکرہ باب ما جاء رح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا ذکر یہاں امام تر مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیلی احادیث نقل فرمائی ہیں پہلی حدیث ہے حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ کانا فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموشہ آکل صلاحۃ السلام کی پنڈلی مبارک میں کچھ باریک تھی یعنی جس طرح بہت زیادہ بعض لوگوں کا گوشت لٹکا ہوتا ہے ایسی نہیں تھی آپ کی پینلی مبارک کچھ قدرے باریک تھی بہت پتلی جس طرح ہوتی ایسی بھی نہیں تھی اور بہت موٹی بھی نہیں تھی اعتدال کے ساتھ ہی لیکن کچھ قدرے باریک تھی وکان اللہ تبسمہ اور آپ اکثر آپ کی جو ہنسی تھی وہ صرف تبسما ہوتا ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی فکن تو ادا نظر تو الہی جابرف اور ماتے جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو قل تو میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ اکحل العینین کہ آپ کی آنکھ مبارک میں آپ نے سرما لگایا ہوا ہے ولی سب اکحل اور آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا تبھی طور پر آپ کی آنکھ مبارک ایسی تھی محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے سرما ہو ویسے آپ کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ سرما بھی استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ سرما نہیں بھی لگایا ہوا تو آپ کی آنکھ مبارک ایسے نظر آتی تھی جیسے سرما لگاؤ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مارا ای تو احدن اکثر تبسما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا اب پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ آپ مسلسل غمگین بھی رہتے تھے اس میں کہ آپ تبسم بھی فرمایا کرتے تو ویسے آپ جب آپ تنہائی میں ہوں تو آپ کسی گہری سوچ میں ہوتے تھے اپنی امت کے بارے میں مسلسل فکر میں رہتے تھے دیکھیں دیکھ جب دیکھ کسی صحابی کو آپ دیکھتے یا ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ تبسم فرمایا کرتے یہ آداب ہے کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو اور کوئی اس پر غم ہو لیکن لوگوں کے سامنے مشکرا کر ہنسی کے ساتھ وہ پیش آئے یہاں پر ادا صاحب اکرام کئی سے یہ ہی روایت ہیں عبداللہ ابن آرف فرماتے ہیں کہ ما ذہق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبسم کہ آپ کی اکثر ہنسی جو تھی وہ آپ صرف تبسم ہوتا تھا کہ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ اونچی آواز سے ہنسنا اور منہ کھول کر زیادہ اقالیہ صلاح السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی اب یہاں سابق رام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں جس کے اندر مختلف واقعات ہیں ان واقعات میں اقالیہ علیہ والسلام کا تبسم فرمانا وہ ثابت ایک حدیث ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دفادیس بیان فرمائی فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا انم و اولا رج الدر الجن میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور آخر رج الخرج مین نار اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا گناگار مسلمان ہوگا لیکن سب سے آخر میں نکالا جائے گا اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں صرف کو رہ جائے گا فرمایا یہ ہوتا پھر یوم القیامہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت والے دن پھر آپ نے اس دوسرے شخص کا واقعہ بیان کی فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ علیہ صغار ہے اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو و تخبانوں کے بار ہوا بڑے بڑے سے چھپال اسے کہا جائے گا کہ عامل تا یوم قضا قضا قضا تم نے یہ فلاں دن یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا وہ مخیر اور لائن اور وہ اقرار کر رہا ہوگا ظاہر ہے انکار کی گنجائش نہیں وہاں پر وہ مشفقم ان کے وار ہے اس کے دل میں ڈر ہوگا کبھی تو چھوٹے چھوٹے پیش ہو رہا ہے اس کے بعد بڑے پیش ہوں گے ان کا کیا بنے گا تو کہا جائے گا آتو ہو مکان کل سیت عاملہ حسنا اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکیت تو وہ کہ اللہ ان دلی دنوبرما آ رہا ہونا یا اللہ کچھ اور گناہ بھی ہیں وہ میں نے کیا وہ یہاں نظر نہیں آ رہا تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی شعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس, اس پر ہنسے اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے ویسے آپ کی اکثر عادت مبارکہ صرف مسکراہٹ نے کی تھی بعض دفعہ آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ہنس دیتے تھے یہاں پر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دان مبارک ظاہر ہونے لگے تو آپ اس بات پر ہنسے کہ پہلے یہ شخص اپنے گناہوں کو چھپا رہا تھا ڈر رہا تھا جب یہ پتہ چلا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے تو اس نے کہا یا اللہ گناہ تو میرے اور بھی بڑے بڑے بڑے بڑ بڑ بڑ گناہ ہیں یعنی مقصد ہے کہ اس پر زیادہ نیکیاں مجھے ملیں تو وہ خود ہی ان گناہوں کو پیش کر دے گا کیونکہ اسے پتہ چلا ہے کہ اب تو اس پر نیکیاں مل رہی ہیں تو یہاں پر آتا علیہ سرات وسلام نہیں یہ واقعہ بیان فرما اب یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا یا کسی اور شخص کا واقعہ ہے اگلی عدیس میں آخری شخص کا تو اور واقعہ آ رہا ہے تو یہ بظاہر جو واقعہ ہے یہ ویسے آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرما دیا ایک بندے کا وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا واقعہ اگلی حدیث میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ اگلی حدیث حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما حجب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ولا عنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں مسلمان ہوا میں آپ کے پاس تشریف لایا آپ نے مجھے کبھی بھی روکا نہیں کہ اس وقت چلے جاؤ بعد میں آنا جب بھی میں ملاقات کے لیے آیا آپ نے مجھے اجازت دی اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا دوسری حدیث بھی حجریل رضی اللہ تعالیٰ عن سے فرماتے ہیں کہ ماں حجب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے میں مسلمان ہوں آپ نے کبھی بھی مجھے روکا نہیں ملاقات سے اور ولانی اللہ تبسمہ جو ہی آپ مجھے دیکھتے تھے تو آپ مسکراتے اب اس کے بعد آگے اس شخص کا واقعہ جو سب سے آخر میں جانب سے نکلے گا تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں بیان کریں گے اللہ رب ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور آپ کی محبت کی توفیق تعافرمائے